ترتیب سے بات کو سمجھیں گے کافروں کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا عجیب خوبصورت ترتیب ہے قرآن کریم شروع میں کیا کہا کہ اللہ اس لیے عذاب نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اقدر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں جو کہ استغفار کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اب تو پیغمبر اقدر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے ہیں مدینہ طیبہ اور مسلمان بھی یہاں سے چلے گئے ہیں دونوں باتیں اب نہیں رہی اب اللہ تعالی کیوں ان کو عذاب نہیں دے گا ضرور عذاب دے گا تو عذاب دینے کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے قولی ہے زبانی ہے ان کی زبان سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ زبان سے بکواسات کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص زبان سے اللہ کے خلاف بھونکے رسول اللہ کے خلاف باتیں کرے دین کے خلاف بکواسات کرے اسے سزا دینی چاہیے اور یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو صرف باتیں کی تھی اور مفتی صاحب نے اس کو مارنے کا فتویٰ دے دیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے باتیں کی تھی باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی جنگ بدر میں ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ ایسا ہوا تھا یا نہیں باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی غلط باتیں کرنے والوں کو سزا دینا یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے ہمارے دین کا مطالبہ ہے جو بھی اللہ کے خلاف بولے گا رسول اللہ کے خلاف بولے گا کلام اللہ کے خلاف بولے گا کابت اللہ کے خلاف بولے گا اسے سزا دی جائے گی اسے نہیں چھوڑا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قعب بن اشرف یہودی کو قتل کروایا تو اس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تو معاہدہ تھا آپ نے اسے کیوں قتل کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اقدس نے فرمایا کہ یہ ہمارے خلاف بولتا تھا وہ یہودی کیا کہہ رہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تو معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے تو آپ نے کاپ بن اشرف کو کیوں قتل کیا یہ تو ہمارا سردار تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور اس نے ہمارے خلاف فوج بنائی تھی اور اس نے ہمارے خلاف کوئی کام کیا تھا نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے یہ فرمایا کہ وہ ہمارے خلاف بولتا تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اس دین کے خلاف بولے گا اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے پہلے اسے تندی کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے نصیحت کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں سمجھتا تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے اس کی زبان اس کے منہ میں نہیں رکھنی چاہیے اس کی زبان اس کے منہ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دینی چاہیے یہ لو اسے قتل کر دینا چاہیے اس لیے جو محقق علماء ہیں مجاہدین کے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ اخبارات میں مجاہدین کے خلاف اور طالبان کے خلاف بکواسات کرنے والوں کو قتل کرنا بالکل جائز ہے اور درست ہے اور جو حد سے گزر جائے وہ تو ملحد ہے زندیق ہے اسے قتل کرنا واجب ہے کتا اگر زیادہ بھونکنے لگے اپنے ہی مالک پر بھونکنے لگے تو اسے مالک شوٹ کر دیتا ہے گولی مار کر اسے ختم کر دیتا ہے مالک پر بھونکتا ہے مالک کے مہمانوں پر بھونکتا ہے تو اسے گولی مار کر شوٹ کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے یہ پہلی بات ہو گئی کہ کفار اقوال کے ذریعے باتوں کے ذریعے اپنی زبانوں کے ذریعے شعر و اشعار کے ذریعے قلم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور اس دین کو نقصان پہنچاتے تھے اس دین کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو سزا دی ایک دوسری بات افعال کام جو اس دین کے خلاف کام کرے گا حرکت کرے گا جو اس دین کے خلاف طاقت جمع کرے گا مسلمانوں کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا اسے قتل کیا جائے گا اما الحم اللہ اور انہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی انہیں عذاب نہ دے وہ یس الدونانسجد الحرام حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں وما کا نُ اولیا حالانکہ وہ مسجد حرام کے ذمہ دار بننے کے لائق نہیں مسجد حرام تو یہ اللہ کے بندو کا ہے اس کے ذمہ دار اور متولی تو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ تو کافر ہیں ان اولیاء المتقون مسجد حرام کے ذمہ دار نہیں مگر متقی لوگ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں شرک سے بچتے ہیں ولا کن لا حملۂ لیکن ان کافروں کی اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا یہ قول ہے یا فعل ہے قول بات کو کہتے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں فعل ہے مسلمانوں کو مسجد حرام سے یہ روکا کرتے تھے مکے میں جب تھے مسلمان اتنا ظلم کرتے تھے اتنا ان کو ستاتے تھے اتنی تکلیف پہنچاتے تھے کہ بیچارے مسلمان مسجد حرام میں جا بھی نہیں سکتے تھے حالانکہ اللہ کا گھر ہے اور مسلمان اللہ کے بندے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر آئیں اور عبادت کریں لیکن وہ بہت تکلیف پہنچاتے تھے حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں یہ کافر ایک اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر گندگی اور سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتے ہیں اونٹ کی اوجڑی بہت وزنی ہوتی ہے ایک شخص کے سر پر لات دی جائے سجدے کی حالت میں تو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی مشقت ہوگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچی تھی لیکن اتنی بچی تھی کہ اوجڑی کو ہٹا سکتی تھی چنانچہ انہوں نے اس اوجڑی کو ہٹایا اور ان کافروں بدبختوں مشرکوں کو گالیاں دی کہ اللہ کا بندہ اللہ کو سجدے کر رہا ہے اور تم انہیں ستاتے ہو اتنی تکلیف پہنچاتے تھے کہ مسجد حرام میں مسلمان جا نہیں سکتے تھے اور پھر جب مسلمان مدینہ چلے گئے وہاں سے چھ سال بعد یہ باتیں چترایاب رکھو سن چھ ہجری میں سن چھ ہجری میں مسلمان مسجد حرام آنا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں نماز پڑھیں امرا ادا کریں طواف کریں لیکن ان کا پھر انہیں اجازت نہیں دی حالانکہ مسجد حرام میں مشرک کو اجازت تھی کافر کو اجازت تھی ملیحد کو اجازت تھی ہر بدماش کو اجازت تھی لیکن محمد کو اجازت نہیں تھی اور ان کے ساتھیوں کو اجازت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی سخت اپنے قدر اور غضب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسے بدبختوں کو عذاب اللہ کیوں نہ دے جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے یہاں آ کر عبادت کرنا ان کافروں کا ایک اور برا فعل تھا وہ مسجد حرام سے ایک تو مسلمانوں کو اللہ کے نیک بندوں کو روکا کرتے تھے دوسرے یہ کہ خود بھی مسجد حرام کا حق ادا نہیں کرتے تھے مسجد حرام کا حق کیا ہے مسجد کا حق کیا ہے مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنا مسجد میں عبادتیں کرنا اور مسجد حرام کا خصوصی حق یہ ہے کہ طواف کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ کافر کیا کرتے تھے مسجد حرام کے ارد گرد گھومتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو نماز نہیں ہے نماز تو اس طرح نہیں ہوتی ہے ماں کا نا سالات اور ان کی جو نماز تھی بیت اللہ شریف کے پاس وہ تو محض ایک تماشا تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا یہ تو نماز نہیں ہے فضوق الآذاب اب ما کن تم تو اس کفر کی وجہ سے ایک کافروں تم اللہ کا عذاب چکھو